سورہ زمر کی آیت نمبر 53 یہ آیت کریمہ ہم جیسے گناگاروں کو جھما دینے والی آیت کریمہ ہے دل جھوم جاتا ہے اور اللہ کی رحمت پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے یا عبادی اللہ ان فسم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گنا کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ظلم کیا لا تقنطو من رحمت اللہ تم اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ توبہ کر لو اس قلیل بے وفا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دے گا اور جب بندہ گناہ گار توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے فرشتیں خوشیاں مناتے ہیں اور توبہ کرنے والا ایسا مقبول ہوتا ہے کہ فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ جس جس مقام پر اس نے گناہ کیا جسم کے آزا جو گناہ کو دیکھ رہے ہیں گناہوں میں ملوث ہیں اللہ ان سب کو بھلا دیتا ہے کل بروز قیامت کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکے گا ان نو ہو غفور رفید بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے بعض لوگوں نے لا تقنت میں رحمت اللہ کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے مر جاؤ اللہ کی راہم سے مایوس مت ہو تم جنتی ہو انہوں نے لا تکنتو میں رحمت اللہ کا یہ معنی نہ سمجھے جو قرآن تفصیل میں احادیث میں بیان کیے گئے انہوں نے یہ سمجھا کہ لا اکنتوں میں رحمت اللہ کی یہ مانا ہے کہ نماز بھی نہ پڑھو چوری بھی کرو ڈکیتیاں بھی کرو لوگوں کے ظلم بھی کرو اور یہ ذہن رکھو اللہ بخشنے والا مہربان ہے وہ رحیم ہے کریم ہے یہ تصور نہیں ہے پراج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو انسان بسا وقت گناہ کر کر کے اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب چونکہ میں گناہ ہوں اس لیے وہ نڈر ہو جاتا ہے پھر وہ زندگی سے مایوس ہو کر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے تو اسے حوصلہ دیا گیا کہ تم چاہے کتنے بھی گناگار ہو اپنی زندگی کو خراب کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لیا ہو آج وہ خواتین کہ جو غلط شعبے سے وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہے اگر ان کے ماضی کو دیکھیں تو ان کا کہنا یہی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم سے یہ نادانی ہو گئی تو پھر ہم نے کہا کہ زندگی بےکار ہے ہم نے اپنی زندگی گناہوں کو دے دی ایسے لوگوں کے لیے قرآن رہنمائی کر رہا ہے اگر ایک دفعہ ایسی غلطی ہو گئی تو اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ رب العالمین بخشنے والا ہے توبہ کا وہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے جب ملک الموت نظر آئیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. انیب الا رب کم اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور جھک جاؤ توبہ کر لو لہو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ من قبلی اکم الآباب لا تقنت رحمت اللہ کی تفصیل سمجھنی ہو تو اگلے حصے سے معلوم ہوتی ہے حصے مراد یہ کہ توبہ کر لو اور اللہ کی رحمت پر امید رکھو میں اس وقت سے پہلے توبہ کر لو کہ جب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تم اللہ تم پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی آح سنما ان ضرحی کم میں ربی اور جو اللہ تعالی نے تم پر تمہارے رب نے قرآن نازل کیا جو اچھا کلام نازل کیا ان اچھی باتوں کی پیروی کرو لا تقنطو من رحمت اللہ کی تفسیر ہے ان اچھی باتوں کی پیروی کرو من قبلی ان الزاب العذاب تن اس سے پہلے توبہ کر لو کہ اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے وہ ان تم لات نہ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے انتقلا نفس پھر کوئی جان یہ کہے یا حسرتا علامہ فرت تو ہائے میری بربادی ہائے مجھ پر افسوس ہے میں نے اللہ کے بارے میں جو باتیں کہیں اور جو کام کیے آج میں تباہ ہوا ان گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا ان کون تو لمینا اور ضرور میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا میں ان باتوں کو مزاق سمجھتا تھا آج بھی لوگ کہتے ہیں بولیوں کی باتیں ہیں قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا یہ تو قرآن کی بات ہے اوتکولا یا وہ جان کہے گی لو اندانی اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا لقن تو الْمُتَّقِينَ تو ضرور میں متقی بن جاتا یعنی جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ ہی نے مجھے ہدایت نہ دی لیکن یہ باتیں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی تَقُولَ یا کوئی جان کہے گی ن طل آداب جب وہ اللہ کا عذاب دیکھے گی کل بروز قیامت تو وہ کہے گی لو ان رتن کاش مجھے واپس پلٹنا مل جائے کاش دنیا میں مجھے واپس بھیج دیا جائے ف عقو نمین تو میں نیکو کاروں میں ہو جاؤں گا اب کبھی گنا نہیں کروں گا یقین جانے آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نیک بن جائیں گے پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں صرف تصور کریں کہ اگر ہمارے پاس ملک الموت آ جائیں اور ہم دنیا سے جانے لگے تو کیا اس وقت ہماری یہ تمنا نہیں ہوگی کہ بس ایک دن اور مل جائے چند لمحات اور مل جائیں تو میں توبہ کر لوں گا اگر ملک الموت مجھے معاف کر دیں اور وہ کہیں کہ ایک سال کی زندگی تجھے دی جاتی ہے تو اب تو باب تو میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا تو پیارے بھائیوں یہ سوچ اس وقت پیدا ہوگی مگر اس وقت اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی سمجھیں کہ جو زندگی تھی وہ ہم نے گزار لی اور یہ تصور کریں کہ ملک الموت آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہہ دیا ہے کہ تیری زندگی میں صرف ایک مہینہ باقی ہے یا ایک سال باقی ہے یا اگر بہت پاورفل تصور ہے تو یہ تصور کر لیں کہ ملک الموت نے آ کر کہہ دیا ہے کہ ایک دن باقی ہے اور ہر گزرنے والے دن کو آخر دن سمجھے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی بلا ہاں کیوں نہیں عدت کا آیاتی تیرے پاس میری آیتیں آئیں پکا جب تو نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا ایک تو کاپر ہیں جو آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور مسلمان اگر آیتوں کو توجہ نہ دے اور اس پر عمل نہ کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ قرآن سننے کے باوجود بھی ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں وس تک برتا اور تھی تکبر کیا وہ کنتا منل کافرینا اور تو کافروں میں سے ہو گیا گناہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سننی چاہیے نا قابل تلافی نقصان یوم القیاحمتی قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا فرمایا اور قیامت کے دن تغلین اللہ تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ایک تو کافر ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بسا اوقات انسان مسلمان ہو کر بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے میں کچھ بھی گناہ کروں بس ہم تو ڈائریک جنتی ہیں ہماری تو پکڑ ہو ہی نہیں سکتی یا وہ فرائض کا انکار کرتے ہیں جو چیز گنا ہے اسے گناہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں اللہ نے کہیں ایسی بات نہیں کہی رسول اللہ نے کہیں نہیں فرمایا یہ ملیوں کی باتیں ہیں تو جو فرض کا انکار کرے واجب کا انکار کرے یا حرام قطعی کو حلال جانے تو وہ تو بہت ہی بدنسیب شخص ہے تو ان کے چہرے تم دیکھو گے مسودہ ان کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے گناہوں کی نہو سطح کل بروز قیامت چہروں پر ظاہر ہوں گی علیہ صفی جہنم کیا جہنم میں متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں یقیناً ہے تو تکبر نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھے اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں وہ نجی نتو بے مفاظتی ہم اللہ رب العالمین متقی لوگوں کو نجات دے گا کل بروز قیامت وہ ایش میں ہوں گے سکون میں ہوں گے چین میں ہوں گے بے مفاظتی ہم ان کی نجات کی جگہ پر ان کی کامیابی کی جگہ پر انہیں کامیابی دی جائے گی وہ جنت ہے لا یمس مس انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی زنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے دونوں راستے ہیں تقوی اختیار کر کے یہ پیارا راستہ نجات کا راستہ اختیار کر لیجئے اللہ خالق کلی شعیب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ اعلی کل شعی وکیل اور وہی ہر چیز پر نگہ بان ہے ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا وہی ہے لہو مقد اسماوات اول آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جسے چاہے جتنا دینا چاہے عطا فرمائے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی حاصل نہیں کر سکتا اس کی مشیت کے بغیر کوئی کچھ نہیں پا سکتا وین کا بی آیات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ملاکم الخاص رونا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام بڑھ